بسم اللہ, الرحمن اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ذات قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے سو اور اس دن کی جو گواہ ہے او چیلا دو اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں والوں پر لانت ہو بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے مالو نی نشو اور وہ خود گواہ ہیں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 سب خوبیوں سراہے پر الحی کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے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 بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں یہی بڑی کامیابی ہے ان نگوں کو نئے سے بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا لیا عزت والے عرش کا مالک ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا الدی الجنود کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی فرعون و سمود وہ لشکر کون فرعون اور سمود بلین بلکہ کافر جھٹلانے میں ہے اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے بلو مجید بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے فی لوح, لوح محفوظ میں